اچھا سلام نور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو کہ آج نیپال کے شہر نیپال گنج کی دار العلوم فیض النبی جامع مسجد میں جمع ہیں آج گیارہ بال قادہ چودہ سو اکتیس سے ہجری بیس اکتوبر دو ہزار دس ہے آج کے اجتماع میں الحمد جہاں پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے دعوت اسلامی کے ذمہ داران جمع ہیں وہیں الحمد ہند کے کئی شہروں سے دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران دعوت اسلامی تشریف لائے ہوئے ہیں اور الحمدللہ للہ آج نہ صرف پاک و ہند بلکہ نیپال کے کئی شہروں کے اسلامی بھائی بھی اجتماع میں شریک ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا دودھ پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بدن ہدایت نو شائے بزم جنت پے کرے جود و سخاوت ممبائے علم و حکمت سب اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے باعظمت ہے من منسلح علیہ یومن الفمر لم یمت حت یرا مک فی الجنہ جو مجھ پر ایک دن میں ہزار مرتبہ دروب پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلی اللہ حبیب سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ الحمدللہ ہمارا یہ اجتماع نیپال میں ہو رہا ہے اور یہاں اردو سمجھنے والے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں مگر یہاں کی مقامی زبان نیپالی زبان ہے اور نیپال میں بھی کثیر مسلمان رہتے ہیں تو یہاں کے مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے اور مدری چینل کے نیپالی ناظرین جو کہ نیپالی زبان جانتے ہیں ان کی دل جوئی کی نیت سے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی عبادت ہے اس نیت سے انشاءاللہ چند جملے جو کہ مجھے نیپال کے ہی اسلامی بھائیوں نے سکھائے ہیں میں انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے دنیا کے لوگوں کی ایک ہے اسی مدنی مقصد کو اگر نیپالی زبان میں کہا جائے تو اس طرح کہا جائے گا ما آفئی را وش بھری کا مانو جائی ہرو لائی سدھارنے پریاس کرنے چھو ان مجھے دعوت से प्यार है ملائی دعوت اسلامی سنگا مایا مجھے مدنی چینل سے پیار ہے ملائی مدنی چینل سنگا مایاد اللہ علیہ وسلم محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے के الحمد للہ دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے دنیا کے پچہتر سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ پیغام پہنچ چکا ہے اور ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے جو ہندو پاک کے نیپال کے اسلامی وہ بھی کوئی نیت کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اظہار کریں کہ انشاءاللہ دنیا بھر کی زبانیں سیکھیں گے اور کونے کونے میں جا کر دین کا پیغام پہنچائیں گے ہم نے درد پاک کی فضیلت سنی کہ جو کوئی شخص دل میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے کئی بار جنت کے بارے میں سنا دعا بھی مانگتے ہیں یا اللہ نے جنت نصیب فرما دعاؤں کے اندر بھی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہے مسلمان ہوگا نیک آمال کرے گا تو جنت میں جائے گا کبھی غور کیا توجہ دی مطالعہ کیا کہ جنت ہے کیا میرے رب نے جنت تو بنائی ہے مگر جنت ہے کیسی اس میں کیا کچھ رب نے تیار کر رکھا ہے آج اسی ملک کی مثال لے لیجئے نیپال وہ ملک ہے کہ جس کی اکانومی جس کی معاشرت جس کی آمدنی ہی ٹوریزم پر ہے دنیا بھر کے لوگ یہاں سیاح ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں کے مقامات کو دیکھتے ہیں یہ ملک ایک بہت بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہاں کے جیوگرفیکل ویوز کی وجہ سے مشہور ہے اور ایک دنیا میں کریز ہوتا ہے آپ چونکہ یہاں ہند کے اسلام بھائی موجود ہیں دنیا بھر کے سیاح ہندوستان دیکھنے آتے ہیں کوئی تاج محل دیکھنے جاتا ہے کوئی جناب لال قلعہ دیکھنے جاتا ہے اور کئی لوگوں کی زندگی کا ایم اینڈ آبجیکٹ زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو جناب کبھی لندن دیکھوں گا کوئی ایفل ٹاور پیرس کا دیوانہ ہوتا ہے کوئی امریکہ کی بلند کا دیوانہ ہوتا ہے کوئی جناب افریقہ کے جنگلات دیکھنے کے لیے آر دل میں بساتا ہے اور اگر آقا کا دیوانہ ہوتا ہے تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی آنکھ میں جیتا ہے اس آنکھ میں جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ اس آخ پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں پیارے پیرستانی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غورت الب بات یہ ہے کہ آج دنیا کے نظاروں دنیا کی پر کیف اور پور شکوا عمارتوں کو دیکھنے کی تمنا تو دل میں ہے لیکن یہ عمارتیں یہ دنیا کے نظارے یہ دنیا کے محلات یہ آئکلز جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈ مارک ہیں لوگ جس کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں یہ عمارتیں یہ سب فانی ہیں لیکن ایک مقام وہ ہے ایک جگہ وہ ہے آج اگر کسی کو تاج محل دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے اس نے تاج محل کی تصویر دیکھی ہوتی ہے کسی کو جناب امریکہ یورپ کی کوئی عمارت دیکھنی ہے تو اس لیے کہ اس کی کوئی ویڈیو یا اس کی تصویر دیکھی ہوتی ہے مگر ایک مقام ایسا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی دل کا اس پر گمان گزرا ہے اور وہ ایسی جگہ ہے جو رب نے تیار کر رکھی ہے دنیا کی تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے نا نہ جانے کتنے سو سالوں کے بعد دنیا تو ختم ہو جائے گی یہ تمام پر شکوہ عمارتیں یہ گھومنے پھرنے کے مقامات یہ سب ختم ہو جائیں گے مگر جنت وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی آئیے کچھ رب کی اس عظیم نعمت کے بارے میں سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کرتے ہیں محبت کے ساتھ دور پاک پڑھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جنت وہ مقام رحمت ہے جسے رب تعالی نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ پر سرور کی ایک عجیب سی کیفیت دو چار ہو جاتی ہے جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے اس کا موسم کیسا ہوگا اور داخلے جنت ہونے والے خوش نصیبوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا چند باتیں تسکرائے جنت کرتے ہیں رب کی اس عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں جو رب نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جنت کی تعمیر کیسی ہے جنت کن چیزوں سے بنی ہے کسی اور کی زبانی نہیں اس کی زبانی سنتے ہیں کہ جس کے بارے میں امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کن کی کنجی کہیں آہ! اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ و سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ حکمت پہ لاکھ و سلام وہی آقا فرماتے ہیں ترمیم شریف کی حدیث ہے سب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے تو میرے آقا علی السلاط وسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک ایک سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور اس کا گارا مشق ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوٹ کی ہیں اور اس کی مٹی جعفران کی ہے بتاؤ تو صحیح اے لندن اور پیرس کے خواب دیکھنے والوں اے دنیا کے خوبصورت مقامات کی سیر کرنے کی تمنا میں جینے والوں کوئی دنیا میں ایسا مقام ہے جس کا گارا مشکا ہو جس کی مٹی جعفران کی ہو جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہو مزید سنیے سیدنا ابو ہریرا ہی راوی ہے یار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی زمین سفہد ہے اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے اس کے گرد ریت کے تیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں مزید سنیے جنت کی نعمتیں کیسی ہیں راوی ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے کے بدرد ججا، قائبہ کے شمس الدہا، دا جملہ یوم جگہ، صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا ہے اللہ اکبر کیسی جنت ہوگی ارے ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں ہے کسی کا گمان اوپر نہیں گزرا ہم تو فقط اللہ کے رسول کی چند حدیثوں کو بیان اس نیت سے کرتے ہیں کہ جنت کی ان نئے کا تذکرہ ہو جائے کعبے کے بدلوا فرماتے ہیں پیارے آقا علی تو سلام نے ارشاد فرمایا سنیے سنیے جنت ہے کتنی بڑی ہم سارے ہی دعا کرتے رہتے ہیں جنت کی ہو سکتا ہے کسی کے خیال آئے اگر رب نے سب کو جنت میں داخل کر دیا ہمیں جگہ کیسے ملے گی کہیں ایسا نہ ہو جنت میں جگہ کم پڑ جائے تعبے کے بدو بجا کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں جنت میں سو منزلیں ہیں اور اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ جمع ہو جائے تو وہ سب کو کافی ہو جائے اسی لیے ہم سب رب سے جنت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ سارے مسلمانوں کو جنت میں داخلہ جنت کے دروازے بار سنا کہ قیامت کے دن جب جنتوں کو جنت میں جانے کا اعلان ہوگا جنت کے دروازے آٹھ دروازے یہ بھی ہم سنتے ہیں دروازہ کتنا بڑا ہوگا یہاں مسجد میں اگر پوری مسجد بھر جائے تو نکلتے وقت رش ہو جاتا ہے اگر لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج کی شہادت اتا فرمائے جب اور ساتھ میں جاتے ہیں لاکھوں گزرتے ہیں تو روڈ جام ہو جاتی ہیں کسی جگہ ایک ساتھ داخل ہو تو بڑا رش ہو جاتا ہے سفا اور مروا کے درمیان بڑا آدمی سمجھنے کے کھیتم پانی کا موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں تباہ زیارہ نسیف فرمایا تو تباف زیارہ कभी بھی عدیب منظر ہوتا ہے لاکھوں لوگ کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں بڑا رش ہو جاتا ہے اب قیامت کے دن تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے جنتیں بھی اتنی ساری مخلوق جائے گی تو ایسے کیسے دروازے ہوں گے جناب سب کو داخلہ مل جائے گا دروازے ہیں اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت سیدبا بن غصبان روایت کرتے ہیں سرور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر دو چوکھٹ کے درمیان چالیس برس کا فاصلہ ہے یعنی چالیس برس تک اگر گھوڑا ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے جتنا ڈسٹینس جتنا فاصلہ چالیس سالوں میں وہ طے کرے گا دو چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے پتا چلا رب کی رحمت کتنی بڑی ہے جبھی تو جنت کا اتنا بڑا دروازہ بنایا ہے ان شاء اللہ اسی دروازے میں سرکار علیہ السلاط کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں. خلد میں ہمارا داخلہ اس شان سے خل شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جنت میں جنتیوں کو خیمہ ملے گا وہ خیمہ کیسا ہوگا رسول اکرم نور مجسم شاہ آدموں بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے جنت میں خکلی موتی یعنی وہ موتی جس کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جس کو پرل بھی کہا جاتا ہے اس کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی आ, اتنا بڑا خیمہ جنتی کو عطا کیا جائے گا جنت کی کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے آج ہم میں کوئی بیس سال کا ہے کوئی تیس سال کا ہے کوئی چالیس کا ہو چکا کوئی پچاس ساٹھ سال کے بڑھاپے کو پا چکا تو یہاں ہم جوان بھی اگر ہیں تھوڑے دنوں میں بڑھاپا آ جائے گا آزاد کمزور ہو جائیں گے جنت میں بڑھاپا نہ ہوگا قابے کے بدرد بدردا طیبہ کے شمس صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اہل جنت میں سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے تو اسے جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے گا تیس سال کا نوجوان ہمیشہ اس کی عمر تیس سال رہے گی مزید سُنیے آج بڑا فوڈ کلچر ہے ہمیں پتا چل جائے کہ ایک ریسٹورینٹ نیا بنا ہے بڑا اچھا کھانا ہے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے بھائی بڑا لوگوں میں ایک کلچر ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا کھانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے کھانا نہیں کھایا اچھا تو کیا زندگی کا مزہ ہے ارے یہاں صبر کر لیجئے یہاں اپنے نفس کو روک لیجئے حرام کھانوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے میرے رب نے جنتیوں کے لیے کیسا کھانا تیار کر رکھا آئیے آپ کو بتاتا ہوں جنتوں کے کھانے کے لیے لذیذ میوا اور انہیں گوشت دیا جائے گا اور ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ جو ہے وہ جدا ہوگا ہر نوالہ الگ مزے کا ہوگا قرآن مجید میں رب تعالی اشارت فرماتا ہے کنزول ایمان اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مرفون روایت کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے ساتھ دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے آج کسی کے جناب نوکر چاکر دیکھتے ہیں ارے مجھے کیا میرے پاس کیا ہے اس کو دیکھو اس کے کتنے نوکر ہیں اتنے سرونٹس ہیں سیکریٹری الگ ہے تو جناب ڈرائیور الگ ہے خان ساما الگ ہے ارے یا تو یہاں دو چار پانچ نوکر رکھ لیجئے اس کی تمنا کر لیجئے یا رب کی رضا کے کام کر لیجئے ادنا جنتی کو دس ہزار خادم دیے جائیں گے اور ہر خادم کیا کرے گا اس کے ہاتھ میں دو پیالے ہوں گے جن میں ایک سونے کا ہوگا دوسرا چاندی کا ہوگا ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی کہ وہ دوسرے میں نہ ہوگی اور اس کے آخر سے بھی اس طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا جو لذت و ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا آج دنیا کا اچھے سے چکانا اچھا رکھ دیا جائے دیر کے بعد دس پندرہ بیس نیوالوں کے بعد اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے پیٹ نا اب کیا کھائے گا لیکن جنت میں جو یہ غذائیں ہوں گی ایک نوالا کھانے کے بعد دوسرے نیوالے کا مزہ دوسرا ہوگا اور اس کی لذت کم نہ ہوگی اب جناب کوئی سوچ سکتا ہے ٹھیک ہے مزے مزے کے کھانے ہوں گے وہ کھانا ہزم کیسے ہوگا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے مستفیٰ جان رحمت شمع بس ہدایت بمبائی علم و حکمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پیشاب نہ پاکانہ کریں گے اور نہ ہی ریت سینکیں گے صحابہ اکرام نے ارد کیا کھانے کا فضلہ کیا ہوگا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہیں فرحت بخش ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشق کی خوشبو کی مثل ہوگا اور سبحان اللہ وہ الحمد للہ کہنا جنتوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے بندہ جس طرح سانس لیتا ہے اس طرح بلا کسد وہ اللہ کی تصویر بیان کرتا رہے گا اور کوئی گندگی جنت میں نہ ہوگی تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج لوگ دنیا میں سفر کرتے ہیں اچھے کلاٹ کے لیے کافی گرم ملک ہوتے ہیں کہتے ہیں یار کسی ٹھنڈے ملک میں چلو ٹھنڈے ملک والے دیوانے ہوتے ہیں گرم ملک کے لیے جنت کا موسم کیسا ہوگا یہاں کلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کرتے ہو آئیے بتاتا ہوں میرے رب نے جو جنت تیار کی ہے اس کا کلاٹ کیسا ہوگا اس کا موسم کیسا ہوگا سرکار علی اصلاۃ سلام کے اے غلاموں گے نہ یعنی سخت سردی موتل اور بالکل ایکل کلائمیٹ ہوگا اس کے اندر بڑا آسان ایک موسم ہوگا جس کے لیے لوگ ترسا کرتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بہت ساری جنت کی نعمتیں ہیں آج ایک نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے خوبصورت بیوی مل جائے آج بدنگاہی کی جاتی ہے غیر محرم عورتوں کو تکا جاتا ہے اپنی نگاہوں کو حرام سے پور کیا جاتا ہے بلکہ محض اللہ بد نگاہی کے ساتھ ساتھ بدکاری تک بندہ پہنچ جاتا ہے ارے اپنے نفس کو روک لیجیے آج یہ دنیا کی تھوڑی سی لذت مت حاصل थोड़ा تھوڑا انتظار کر फिर پھر دنیا سے چلے جانا ہے میرے رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا انعام تیار کر رکھا ہے آئیے آئیے वाले والے का फरमान فرمان कि जन्नत की کی ہوگی میرے آکا فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی ہور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے محتر ہو جائے اور اس کے سر کی اوڑنی یعنی جو ہور دوپٹہ اوڑتی ہے وہ دنیا و مافی یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی وہ بہتر ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں جو آج یہاں نیپال گنج کے اجتماع میں شریک ہیں یا مدنی چینل پر دنیا بھر میں جہاں کہیں سن رہے ہیں آج غیر محرم عورتوں کے پیچھے جانا بدنگاہی کرنا عورتوں سے دوستیاں کرنے کی عادت ڈالنا موبائل فون پر گھنٹوں غیر محرم عورتوں سے گفتگو کرنے کی عادت اپنا ہوئے ہیں توحبہ کر لیجیے ارے آج آج ان بے وفا دنیا میں رہنے والی عورتوں کو چھوڑ دیجیے میرے رب نے وفادار ہو جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انو فرماتے ہیں اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت سات سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ نیچے ہو جائیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اب چوائس آپ کی ہے یا تو حرام کھانے کو چھوڑ دیجیے یا جنت کا کھانا اپنا لیجئے حرام کھانا چھوڑ دیں گے تو جنت میں ایسا کھانا ہوگا جس کی لذت کم نہ ہوگی یا حرام دیکھنے کو چھوڑ کر پاکیزہ حاصل کر لیجئے آج آج پراؤڈ فخر والا لباس اور دنیا کے لیے اترا اترا کر لباس پہننے کے لیے اپنے قیمتی لباسوں کو حاصل کرنا چھوڑ دیجئے میرے رب نے جنتیوں کے لیے نا میلا ہونے والا لباس تیار کر رکھا ہے آج جوانی دیوانی ہے جوانی کے مزے اٹھا لو چار دن کی جانی ہے اس طرح کی زندگی گزار لیجیے یا جنت کی ہمیشگی والی جوانی اختیار کر لیجئے چوائس ہم نے کرنا ہے کہ کون سی نعمت حاصل کرنی ہے آج اگر دنیا میں کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ کی لائف بڑی تکلیف میں ہے آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں پانچ سات سال کے لیے آپ اپنی ساری خواہشات ترک کر دیں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں کسی ملک میں چلے جائیں وہاں پانچ سات سال محنت کر لیں اس کے بعد آپ کو بنگلہ بھی دے دیا جائے گا گاڑی بھی دے دی جائے گی آپ کو پانچ چھ نوکر بھی دے دیے جائیں گے تو بندہ سوچتا ہے بھائی سات سال کیا دس سال لگا دوں گا ایسے لوگ ہیں کئی ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے مدنی چینل پر ایسے لوگ سن رہے ہوں جو گھر سے دس سال ہو گئے دور ہوں گے بارہ سال ہو گئے دور ہوں گے اس لیے کہ کچھ دنیا بہتر کر لوں ارے آج دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آپ سات آٹھ دس سال لگانے کے لیے تیار ہیں وہ رب کی عظیم نعمت جنت جس کو زپال نہیں ہے اس کے لیے کچھ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ارے کچھ اپنے آمال کو سدھار لیجیے تو وہ نعمت حاصل ہو جائے گی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہاں تو دنیا میں نعمتیں مل بھی گئیں تو موت آ جائے گی مگر جنت میں تو موت بھی نہیں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یزو نفی الموت الا تا مؤ اولا اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکیں گے اور جنتی جو ہوں گے کتنے خوش نصیب ہوں گے انہیں کیا انعام ملے گا حضرت سعید ابو سعید قدری ربی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزن ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دستے قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے فرمائے گا کیا تم راضی ہو آئے है. رب پوچھے بندے سے کہ کیا تم راضی ہو تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تُو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تُو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت عطا نہ فرماؤں وہ کون سی ہوگی مولا جنت دے دی اتنی نعمتیں دے دی اس سے افضل شے کون سی ہوگی تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں لہذا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا ارے رب صدا کے لیے راضی ہو جائے اس سے بڑی اس سے بڑی ایک بندے کے لیے کیا نعمت ہوگی آج ہم سب کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے بخشے ہماری ساری خطائیں کھول ہم پر اپنی عائیں برسا دیرا مت کی برکھا برسا دیراہ مت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے پڑی بن جائے آتار الاہی جنتے میں آ پڑوسی بن جائے سگے آتار الاہی بہرے رضاؤ کت دے مدینہ بہرے رضا کٹ دے مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری سلو الحبیب جنت کی چند نعمتوں کے بارے میں آپ نے سنا سچ بتائیے دل مچل گیا نا کون نہیں چاہتا کہ اس کو جنت میں داخلہ ملتا یقیناً ہم سب اپنے رب کے فضل سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب جنت میں داخلہ ملے گا کس کو نعمتیں بھی ہیں عزمتیں بھی ہیں برکتیں بھی ہیں عطائیں ہی عطائیں ہیں اب جنت میں داخل کون ہوگا میں آپ کو ایسی حدیث نہ سناؤں کہ جس میں آقا نے جنت میں جانے کی گارنٹی دی ہو میرے آقا نے ضمانت دی ہے کہ جنت میں کون جائے گا میرے آکا ضمانت دے رہے ہیں طے کرے حسن و جمال دافاہے رنجو ملال صاحب جودو نوال رسول بے مثال بی, بی بی آمینا کے لال کیا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے جو مجھے دونوں جبروں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس حدیث کے تحت करते بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ضمانت دیتا وہ ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے وہی ضمانت دیتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رب نے میرے آقا کو کیا اتھارٹی دی ہے کیا اختیار دیا ہے وہ جسے چاہے ضمانت دے دیں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس حدیث کے تحت علماء کیا فرماتے ہیں امام حافظ شہاب الدین علیہ رحمت اللہ فتح الباری میں شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں دو جبڑوں کے درمیان والی چیز سے مراد زبان ہے اور تانگوں کے درمیان والی شے سے مراد شرمگاہ ہے اور حفاظت کی ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان انہیں رب تعلی کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا پختہ عہد کرے مثلا زبان سے وہی کلام کرے جو اسے حرام میں مبتلا ہونے سے بچائے بے, بے ضروری اور بیکار باتوں سے بچے اور شرمگاہ کو حلال جگہ پر استعمال کرے سیدنا ابن بطوال علیہ رحما فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش اس کی زبان اور شرمگاہ ہے لہذا جو ان دونوں کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا وہ بہت بڑے شر سے بچ گیا پتا چلا کہ سب سے بڑی آزمائش کیا ہے وہ زبان اور شرمگاہ ہے میں بھی سوچوں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں یہاں موجود نیپال گنج میں اسلامی بھائی بھی غور کریں کہ میں اپنی زبان کا استعمال کیا کر رہا ہوں شرمگاہ کا استعمال کیا ہو رہا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حدیث پاک آپ نے سنی اب آئیے کچھ زبان کے بارے میں سنتے ہیں کہ زبان کی انسان کے بدن میں اہمیت کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ ازب بدل کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اس زبان کے ذریعے بہت ساری نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں ایک غیر مسلم ہو کفر کے اندھیرے میں پڑا ہو یہی زبان ہے اس سے کلمہ طیبہ پڑے دل سے ایمان لے آئے تو کفر کی وادیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ جاتا ہے کتنی بڑی نعمت سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا الحمدللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا ارے یہ زبان ایسی نعمت ہے کہ جتنی چاہیں اس پہ نیکیاں کماتے چلے جائیں مگر اگر یہ زبان بری چلتی ہے تو یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی حضرت سیدنا نہ بلال بلحارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تربیتی شریف میں یہ حدیث ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے توچوں سے سنیے دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران بھی غور سے سنیں ہمیں نہیں پتا صبح و شام ہماری زبان کیا بولتی چلی جا رہی ہے فرمایا بندہ زبان سے بھلائی کا ایک جملہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ عزوجل قیامت تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے وہ جانتا بھی نہیں ہے ایک اچھا جملہ نکل گیا رب نے قیامت تک کے لیے مندی لکھ دی پھر ایک کا فرماتے اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ عزوجل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا بڑا نیک پارسا بن کے گھوم رہا ہوتا ہے مگر وہ جملہ اس کی زبان سے نکل چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس کے لیے لکھ دی اتنی عمر گزر گئی پتا نہیں ہماری زبان نے کیا کچھ بول دیا ہوگا پتہ نہیں کیسے کیسے جملے ہم نے ادا کر دیے ہوں گے کیا معلوم کہ کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس سے ربی ناراض ہو گیا ہمیں تو نہیں معلوم زبان کیا ہے کبھی سوچا ہی نہیں ہے بولتے وقت بھی کوئی احتیاط کرنی ہے کبھی تفکر ہی نہیں کیا بس بولتے چلے جاتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں یہ حدیث ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رشمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزر ہوتی ہیں اکثر خطائیں میجورٹی مسٹیکس زبان کی وجہ سے ہوتی ہے مجھے بتائیے جو چیز سب سے زیادہ مسٹیک کرتی ہو اس کے بارے میں احتیاط کتنی ہونی چاہیے مگر سچ بتائیے بولتے وقت میں سوچتا کتنا ہوں کتنی بار یہ غور کرتا ہوں کہ میری زبان کا یوز کیا ہو رہا ہے کوئی احساس نہیں کیونکہ اس کے پیسے لگتے نہیں ہیں جتنا بولو ہمارا کوئی میٹر تو کو چل نہیں رہا بس بولتے چلے جا رہے ہیں غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں میرے پیارے اور محترم اسکامی بھائیوں یاد رکھیے کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر بے تکان بولے چلے جانا ہماری عادت تو بن چکا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ ہمیں اندھیرے کی گہری کھائی میں ڈال دے یاد رکھیے آج بولے چلے جاتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ یہ بولنا کہیں نوٹ ہو رہا ہے کوئی ہے جو ہر ہر لفظ کو لکھ رہا ہے قرآن مجید فرقان حبیب میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ما ترجمہ کنزلی ایمان کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو ذرا میدان محشر کا منظر تو ذہن میں لائیے اس خوفناک ماحول میں اگر ہمیں اپنا امال نامہ پڑھ کر سنانا پڑ گیا اور سنانا پڑھنا ہوگا قرآن وجید میں رب اعلی ارشاد فرماتا ہے ترجمائے ایمان اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی نامائے اعمال لکھا لیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا فرمایا جائے گا اپنا نامہ پر آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے قیامت کا دن زمین تانبے کی ہوگی سورج سوا میل پر ہوگا الات الات ہائے پیاس ہائے پیاس کی سدائیں بلند ہو رہی ہوگی اور اگر اس دن بھوک اور پیاس سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی جہنم کی ہولناک سزاؤں کا سوچ کر کلےجا بوں کو آ رہا ہوگا وہاں تو ہمارے یہ عزت کرنے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے ہاں ہاں آج جن کے ہم نگران بنے ہوئے ہیں وہ ماتحت بھی موجود ہوں گے والدین بھی ہوں گے ہمارے غوث آزم بھی ہوں گے ہاں ہاں ہمارے پیرو مرشد بھی ہوں گے اولیائے کرام بھی ہوں گے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہوں گے اے صبح و شام غلط غلط باتیں کرنے والوں بے سوچے سمجھے زبان کا استعمال کرنے والوں اگر قیامت کے دن تمہیں کہہ دیا گیا کہ جو کچھ آج تک بولا ہے سب پڑھ کر سنا کتنی گالیاں ہیں کتنی بے حیائی کی باتیں ہیں اس نامائے اعمال میں کتنوں کی غیبتیں ہیں کیسی کیسی باتیں ہیں آج چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہ سن لے آج دو دوست اگر بری بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی تیسرا نہ سن لے آج ٹیلی فون پر اکیلے میں کمرہ بند کر کے بری بری باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی اور نہ سن لے مگر یہ یاد رکھیے کوئی ہے جو لکھ رہا ہے اور یہ لکھا ہوا سارا کا سارا رجسٹر اگر پکڑا دیا گیا ہاتھ میں کہ چلو اب ساری مخلوق کے سامنے پڑھ کر سناؤ کیا بنے گا کبھی سوچا ہے آج ہماری خطا ہمارا گناہ کوئی اور نہ دیکھ لے یہ تو سوچتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو میں بول رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے بولتے وقت بہت سوچنا چاہیے حضرت سیدنا ابو بوسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علی سلاط وسلام سے عرض کیا بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل مسلمان کون ہے میرے آقا نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے افضل مسلمان سپیرئر مسلم آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں افضل ہو جاؤں مجھے جناب کوئی سپیریئرٹی مل جائے ارے وہ بول رہے ہیں جو سب سے بڑے سپیریئر ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے <سؤال> سے اونچا ہمارا نبی سارے نکھروں سے نکرا سمجھیے جسے ہے اس نکرے سے نکرا ہمارا نبی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے سوچئے کیا میری زبان سے میرے بھائی محفوظ ہیں میرے ہاتھ سے میرے مسلمان بھائی محفوظ ہیں آج ہماری زبان چلتی ہے تو مسلمان کا دل توڑ دیتی ہے ہمارا ہاتھ مسلمان کے لیے ظلم کے لیے اٹھتا ہے آج ہم کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف بدماش کے ساتھ بدماش ہیں میرے سامنے کوئی زبان نہیں اٹھا سکتا میں تو ایک کا جواب پتھر سے دیتا ہوں کون ہے جو میری زبان کا مقابلہ کرے ٹھیک ہے آج تو کوئی آپ کے سامنے بول نہیں سکتا مگر کل وہ مظلوم کی فریاد ہوگی اس کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کے اس اجتماع میں غیر مسلم بھی شریک ہے میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں دیکھیے یہ ہے ہمارا اسلام یہ ہے دین متین ہمارے آقا کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ افضل مسلمان ہی وہی ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے دین اسلام پیس کا مذہب ہے امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے اسلام تشدد کا نہیں بلکہ اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے آپ نے جنت کے بارے میں سنا ہے اے غیر مسلموں اگر آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہو یاد رکھو جنت ایمان والوں کے لیے ہے آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایمان کی چھاؤں میں آ جائیے دعوت اسلامی کا پیغام قبول کیجیے اور ایمان حاصل کر کے مسلمان ہو جائیے رب کی رحمت سے بعید نہیں کہ آپ کو بھی مصطفیٰ کریم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے بلکہ آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں کہ الحمدللہ آج کا یہ اجتماع کتنا بابرکت ہے کہ آج کے اجتماع کی برکت سے ہمارے چند اسلامی بھائی علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے اس اجتماع کی دعوت دینے مسلمانوں کو گلی گلی محلہ محلہ گئے تو الحمدللہ وہاں نیکی کی دعوت کے دوران ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا <تصفح> اور جوم جائیے ہمارا وہ نیا مسلم بھائی آج ہمارے ساتھ اجتماع میں بھی شریک ہے اگر ہمارے وہ نئے مسلم بھائی موجود ہیں تو دیدار بھی کرا دیں موجود ہیں تو آگے تشریف لے آئیں سبحان اللہ الحبیب ہمارے یہ اسلامی بھائی آج الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ہم ان کو اپنے مذہب میں مرحبہ کہتے ہیں اور آپ کا نام عبد البد الکلیم عبد الکلیم ان کا نام بھی رکھا گیا ہے انشاءاللہ شاء آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے اسلامی بھائی آپ کو اسلام کے بارے میں دین متین کے بارے میں انشاءاللہ جو بیسک معلومات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ انشاءاللہ تشریف رکھیے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے تو یہ دعوت اسلامی ہے جو اس طرح ایمان کی روشنی کو پھیلاتی چلی جا رہی ہے اب وہی بات آ گئی کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ میرے بھائی تھوڑی دیر پہلے کچھ گھنٹوں پہلے کیا تھے مگر اسی زبان نے کلمہ پڑھا اسی دل نے ایمان کی صداقت کا اقرار کیا اب یہ ہمارے مسلمان بھائی بن چکے ہیں معاذ اللہ لوگ